سملا نا عظیم اور سدا فرسول نبی غل کریم سبحان اللہ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 یہ مختلف تجلیات ہیں سر سید کے رحورات ہیں بے شک، کے بے شک. بار، بار، اس کے افکار اس کے نظریات کل یا بعض زیادہ تر بعض جی نظر آتے ہیں اس کے بعض نظریات جو ہیں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 آپ ہم سمجھ آ گئی بولو سال کہا سیا قانونی قانون پرانے فلسفی نئے سائنسدان جنریچری ہے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 والدین سے بچہ بنا لے اتنا بڑا کائنات کا سلسلہ چلا لے لیکن یہ کام مشکل ہو جائے گا نہ کر سکے کہ بغیر باپ کے بیٹا بنانا وہ یہ نہیں ہو سکتا <تصفح> <تصفح> <laughs> <laughs> اور پھٹو کے کوئی بات ہے کہ یہ بات کے ساتھ خدا کو مانتے ہیں ڈھونڈتے <laughs> ہیں یہ بات کے ساتھ خدا کو ڈھونڈتے ہیں اور باسوں میں خدا نہیں بے <laughs>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 ترقی آلام وقت اسلامی سلطنتاں حکومتاں اور اسلامی تہذیب کمزوری نو گئی بعد چہسی دور پیدا ہویا ہے. ان انحتاب کے سوال کے دور چ روانت آئی ہے دنیا تے. برے برے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 کان, کائنات چل رہی تھی نیچر اور قانون قدرت کے ساتھ تو قانون قدرت آ گیا سائنسدانوں کے ہاتھوں میں اب جب قانون قدرت سائنسدانوں کے ہاتھوں میں تو کائنات آ گئی کان سائنس دانوں کے ہاتھوں میں لہٰذا اور سائنسدان ہے یورپ میں باہر تو سائنسدان ہے نہیں جب یورپ میں ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اب سائنسدان خدا ہے وہ بھی اور وہی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 تکویر آح... آش... اسمبلی آج... آن... آن... سبحان... آن... با... ان کے علماء مشائق جو ہوتے ہیں نا ان حرامزادوں کے جمع ہو کر مج... جمع ہونے کی مجلس سے مشاورت م... مجلس مشاورت ہے ہاں جی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 اللہ کی باز ہوتی ہے اور سائنسدانوں کے پاس شیطان کی بازیا نجو خون الا آل ہمارا رب العالمین فرما رہا ہے کہ شیطان اپنے دوستوں کی طرف وہی کرتے ہیں معلوم ہوا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 سفا نمبر ایک سو اکاون سفا نمبر ایک سو پینتالیس نی نمبر ایک سو اٹھ نمبر ایک سو نمبر ایک سو نمبر ایک سو انیس نمبر ایک سو بیس نمبر ایک سو بیالیس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 آخ اونٹ پٹان کی مارتے نے انہوں گل استدلال دگ پتہ ہی کوئی چکل یہ اپنے فتح ستاوی سفا نمبر تین سو ایک بولو مرو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 جی نے یہ پک ماری سیاسی نظریات بدلنے نہیں میں خود سائنس کرا تھا سیاسی نظریات سیاسی نظریات بدلتے رہتے تھان کتی پتلو اگریز خود سائنسدال آخر بدل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 خدا رسول کے خلاف بات کریں تو خدا رسول کو سائنسدانوں کے پیچھے چلانا چاہیے یا سائنسدانوں کو خدا رسول کے پیچھے اچھا عجیب بات ہے یہ کتے لانتی کہتے ہیں خدا رسول اسلام کو سائنسدانوں کے پیچھے چلا اور ادھر کہتے ہیں مسلمان کر رہے ہیں مسلمان سمجھ آ کہ نہیں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 سمجھ نہیں ہے میرے بات اوپر لکھا ہوا آیا. اناوین و موضوعات تحقیقی مکالا برائے شہادت العالمیہ فل علم العربیہ والاسلامیہ ایم میں یعنی آخری سال کے پرچیاں ہیں تنظیم المدارس برائے سال دو ہزار نو چودہ سو تیس کتنے سال پہلے چار سال پہلے اس کا ستارہ نمبر سترہ نمبر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 <سو move on> تو پھر حقیقت کا سراغ مل سکتا ہے مقصود <سراغ> کا <سراغ>, سراغ مل سکتا ہے <ہی؟ سراغ> میسراتی ہے فرصت فقط غلاموں کو میسراتی ہے فرصت فقط غلاموں کو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 نظر کنگاہجہری یہ آخ کے نہ انہوں نے گلبات حکومت ہونا ہائے ہوئے ہوئے سب کچھ کریئے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 نظر نو کسے پاسے خرچ کی تین جس محبوب نے رب تو سیواؤ دی مخلوق نو دیکھنا بھی گوارا مازا غلبہ سرو جس محبوب دی اکھ کہنات الرب تو ہٹ کے گئی نہیں میں دعا منگنا او محبوب تیری اکھ دی نگرانی کرے تاکہ انگریز آریاں چیزانو بیکھے ہی نا سبحان اللہ سبحان اللہ نیان وصلی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 کیا مطلب یورپی تحزیب جیڑی پیڑ مردنی ہوں ایک دو دی مہمان ہوں وہ باز تے آ کے جی تے دی دسن وہ باز محش کیا مطلب تحزیب او تمدن او رہن سہن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 جنون سے تجھے نے بیگانہ کیا جو یہ کہتا تھا کہ بہانے تراش فرما نے جیڑا عشق جنون اندر دے جیڑا عشق جنون مسلمانوں دے اندر سی جیڑا اقل بہانا بڑان لگ دی سی ایتھے نہ کر ایج کر بچ جا اپنے آپ نو بچا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 اج <سؤال> چمگا دڑ بن بیٹھ چمگا دڑ جی چمگا دڑ دن نو اڑ نہیں سکی سورج نی ہوں اسلام اسلام کے ماحول جی نہیں مرن لگ پئی پی واسطے تو چمگا دڑ اسلام باز نہیں رہ اسلام باز اسلام جی سن دی ہنیری را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 سمجھ آ, آ رہی ا اچھا اس li... سے ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جلانتی کہتے ہیں سائنس قرآن سے نکلی ہے غلام آ... آ... سنو آ... فضول کے غلام فضول کے مطابق بھی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 یا آل اللہ کون پرہیزگار ہے فرمایا پر پہلی نشانی پرہیزگاروں کی ہے اللہ غائب ہے جو غیب کو مانتے سبحان اللہ یہ نہیں فرماتا جو غیب کو دیکھتے ہیں یہ نہیں فرماتا جو غیب کو سمجھتے ہیں اللہ سمجھو یا کھلونہ بل غائب نہیں کہا یا کلونا غائب غائب کو سمجھتے ہیں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 نہیںالو سمجھا لوں جہاں سائنس کا علم اس کو طبیعت کہتے ہیں اور یہی وہ علم ہے کوئی بندے کو کافر کرتا ہے فلسفے کا وہ جو بندے کو کافر کرتا ہے وہ یہی طبیعت ہے اسی وجہ سے ہمارے علماء نے اس کے پڑھنے کو حرام کہا ہے طبیعت کے بولنا پتا و شامی وغیرہ کے اندر